الحمد لله الحمد لله نعمزه ونستعينه ونستغفره ونقمن به في اعمالنا من ذهله فلام باللم کیا ہوا برابر تھا او نہیں او الغفلا هذه له ونش مولانا محمد موہن والفلقان الحبيب أعوه بالله من الشريف والفاق الرحيم بسم الله الرحمن شَمْسٌ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمَا لِسَاجِدٍ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ جَاءَ الْأَمْرُ وَسُبُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ نَادِيحِمَا حريس عليكم من المؤمنين رؤوف ورحيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إياكم والحسن فإن الحسن يأكل الحسناتك فما تأكل النهر الحفظة صلى الله على مولانا العظيم وصلى رسوله نبي الامي القرين ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اذ مرت الشريف الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وہ نبیانہ وہ حبیبنا وہ سنبینا وہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذر سامی نے اور حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگ ہو عزیز نوجوان میرے بھائیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی دعایت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار احمد اور محمد مصطفی کالی کملی والے سنہری جاری والے محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے سری ہے دعا کریں اللہ حرب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق اتا اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے اللہ عمر کی توفیق عطا کتاب اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کا مجھے اور آپ کو دل میں درد نصیب کرنا عزیز میرے بھائیو یہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو دین کی باتیں ہوتی ہے اس میں وقت بہت کم رہتا ہے اس لیے جو مختصر باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا بہت پیچیدہ ہوگی اور اس زمانے کے اعتبار سے بہت دماغ کو لگانے والی بات ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں کیا کیا ہو رہا ہے اس پر میں آپ پر تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور میں نے جو پرانے پاک کی جو آیت کری ہے ایک سر یوسف کی آیت ہے ابقان یوسف علی عبیضی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور ایک آیت جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شاہ مبارک میں پری ہے اللہ نے فرمایا لقد لقد کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے کہ تاخیر در تاخیر راج مل ٹھوس بات کرتا ہے تو اللہ رسولم آب نے کہا لق جا آپ کو میں نے آپ ہی کے اندر سے ایک رسول پیدا کیا وہ انسان کی طرح ہی ہے لیکن اتنا ہے کہ وہ معصوم میں وہ گناہوں سے پار ہوتے ہیں ان پر وہی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی ندی ہے وانا وہ نبی بھی کیسے ہوتے ہیں انسان کی طرح ہوتے ہیں یہ جو دو دعوے میں نے پڑھی ہے اس زمانے کے اعتبار سے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو ایک سال پہلے جو اسلام کا دشمن اور اسلام پر کچر اچھالنے والا کمرش تیواری جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچن اچھا تھا یہ 26 فروری کو واپس کچن اچھارنے کی کوشش کر رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا وہ ایک پکچر لا رہا ہے رنگیلا رسول کون سا پکچر لا رہا ہے بولو بھائی اس میں اللہ کی نفی کی ہے اللہ کچھ نہیں ہے ایک ڈھونگ ہے اور اللہ کے نبی کو بسار نوزل اللہ اسفی اللہ اس پکچر میں تھوڑا بتایا ہوا ہے عزیزوں میرے احتیاطوں یہ مسئلہ میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ آج ہمارے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنا ہے ایسے برم اور ڈٹی اور ایسے مسائل کو مرتے دن تک قیامت تک آتے رہیں گے یہ تو حضرت یوسف والے اصطلاح اس کو استلاح کا زمانہ اٹھاؤ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ اٹھاؤ تو آپ کو تاریخ سے پتہ ملے گا کہ اللہ کے نبی کو بھی مجنون کہا گیا ہے پاگل کہا گیا ہے شاید کہا گیا ہے نہ جانے کیا کیا کہا گیا ہے لیکن جو حق ہوتا ہے وہ حق پر ہی رہتا ہے اور جو باطل ہوتا ہے وہ مٹی جاتا ہے اس لیے میں تھوڑی روشنی اس ماحول کے اعتبار سے میں آپ کے ذہن پر ڈالنا چاہتا ہوں کہ آج ایسے واقعات جب مسلمانوں پر پیش آتے ہیں تو مسلمان آپس میں دوسرے سے تکڑے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا کرتے ہیں اس موقع پر مسلمان کو ایک ہونا چاہیے جیسے مسلمانوں دشمن اور حاصل ہاں کوئی باہر کا نہیں ہوتا ہے اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے قرآن سے سامنے یہ بات قرآن پاک نے علم نے کروایا ہی نظر اٹھا ہے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے جب اچھا کہ یوسف سلاح نے خواب دیکھا کہ مجھے گیارہ کتابیں بارہواں سورج اور تیرواں چاند مجھے شدار کر رہے ہیں اگر آپ کو اصطلاح کو سلام سمجھ گئے میرے بیٹے کو اللہ نبی بنانے والا ہے اور ایسا اونچ آمر دینے والا ہے کہ بولو بھائی میرے بعد نبی کون بنے گا حلطے یوسف علیہ اصطلاح کو السلام تو بھائیوں کو اندر आगे پیدا ہوا کہ یہ کیوں آگے بڑھے تو آج ہندوستان کا آنند یہی ہے مسلمانوں کی جنتا بڑھ رہی ہے مسلمانوں <سلام> کی پبلک بڑھ رہی ہے अब ये कह दें कि जो मुसलमान बढ़ गया तो हमारी मर्ज है हमारी आदमी हम जिंदा नहीं बचेंगे ये बिल्कुल मुसलमानों रिप की बात अंदर की बात बता रहा हूं आज मुसलमान मुसलमानों इतना ज्यादा तेजी के साथ आगे मुसलमान बढ़ रहा है और غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے مسلمان ہو رہے اور یہ کہہ رہے کہ صحیح مذہب صحیح دھرم اور صحیح زندگی گزارنے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے مذہب اسلام ہے اور مذہب اسلامی ہے ہم سے زیادہ عزیزوں میں جو پیاروں خران وہ جانتے ہیں گاندھی جی گاندھی جی کو آپ کا نام تو سنا میں تمہاری نو گو پر گاندھی جی کے فوٹو ہوتے ہیں گاندھی جی پندرہ پارے حافظ تھے پتا ہے آپ کو اور مسلمانوں دلی کی جامع مسجد پر جڑے نور کی آپیرے کرتے تھے ہم گاندھی جی کو کہتے گاندھی جی ہے لیکن گاندھی جی مسلمانوں قرآن کی جب تفصیل کرتے تھے نا تو ہم کو تو مسلمان ہم نام کے مسلمان ہیں وہ لوگ قرآن پر حدیثوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کر ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی صحیح مذہب ہے تو کون سا ہے للو بھائی اسلام ہے اور مرنے کے بعد بھی جو عزت ہونے والی ہے وہ اسلام کی عزت ہے مسلمانوں جناب رسول اللہ صلح صلح علیہ وسلم نے من جن جس کا آخری کلام کیا ہوگا محنت رسول اللہ ہوگا وہ جائے گا جنت میں وہ اس کے علاوہ کوئی آدمی کافی وشرف ہوگے مرا اور کوئی او وہ مرا وہ جائے گا ہوا پھر سیدھا کہاں وہ لوگ ہے جہن تو عزیزوں و میرے پیاب حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کا واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا بتلاتا ہوں کہ آئندہ مہینے سے انشاءاللہ مہینے کی دوسری جمعہ کو ہم شوہی یوسف کی پوری تفسیر بیان کریں گے ہر جمعہ مہینے کی کون سی جمعہ وہ لوگ ہے دوسری جمعہ ہر مہینے کی دوسری جمعہ کو سور یوسف کو سمجھیں گے سور یوسف جس نے سمجھ سمجھو اس کو پورا سمجھ میں آ جائے سور یوسف اکثر القف ہے قرآن پاک کے اکثر القف ہے کہ حضرت یوسف علیہ سلام کو پر کیا کیا مصیبتیں کی آئی اور دشمن کوئی باہر کے نہیں تھے مسلمان کے دشمن مسلمانی ہی ہوتے ہیں اور عزیزوں کے لیے خلاو اسلام کے دشمن بھی اسلام کے ہی ہوتے ہیں باہر تو کوئی نہیں ہے آج جو تین طلاق والا جو مسئلہ کڑا ہوا ہے وہ کس وجہ سے کڑا ہوا ہے ہماری ظاہیرت عورت جس نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا جس کو اسلام کا پتہ نہیں ایسے بغیر نام کے مسلمان نام رکھ لیا مسلمان بتایا کہ مسلمان بن گئے ایسے لوگ عورتوں کو پیسے دے کر تین طلاقوں پر بھڑکایا ہے تو مسلمانوں تین طلاق کا مسئلہ کھڑا کیا ہے تو کوئی غیروں نے نہیں کڑا کیا مسلمان عورتوں نے کھڑا کیا ہے اور مسلمانوں یاد کو اللہ کاب نے تین طلاق کا ہو ایک ساتھ دینا کا نہیں کہا ہے قرآن کو کیا ہے تین مہینے کے بعد ایک تلاق دینے کا حکم ہے کتنا گو لوگ تین مہینے کے بعد تین مہینے میں تین تلاق دے سکتے گزرا پھر ایک تلاق پھر ایک ہیز گزری پھر دوسرا تلاک پھر تیسری حید گزری تب تیسری تلاک تب جا کر دلی گو لوگ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و سعادہ نے قرآن پاب میں چیپٹر دیا ایک مضمون دیا کہ دیکھو تمہارے میاں بیوی کے اندر کچھ ٹوتو نئے ہو جا گے تو سب سے پہلے اس کو سمجھاؤ کیا کروں وہ لوگ بھائی سمجھاؤ سلح کرنے کی کوشش کرو سلح سے بھی بات نہ من تو وہ لوگ اس کے ساتھ بات چیت کر دو جب بات چیت کرنے کے بعد بھی وہ باز نہ آئے تو وہ لوگ بھائی اس کا بستر الگ کر دو الگ کرنے سے بھی بات نہ آئے تو وہ لوگ روم الگ کر دو کمرہ الگ کر دو الگ الگ سو اس سے بھی بات نہ آئے تو وہ لوگ بھائی دونوں خاندان آپس میں بیٹھ جاؤ اور اس سمجھانے کی کوشش کرو اس سے بھی بات سمجھنے نہ آئے سنو یہ اسلام اس سے بھی بات سمجھنے نہ آئے پھر مارنے کا حکم ہے اور کیسا ماننے کا چہرے پہ نہ مارو آج تو ہم سب سے پہلے بولو بھائی کہاں مارتے ہیں سانس لے کے گل پہ چہرے پر جانور کو مارنے کا بھی حکم نہیں ہے جانور کو بھی چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے چہرے پر مارنا خراب ہے گنا ہے گنا ہے قبیلہ ہے چہرے پہ مارنا چاہے جانور ہو چاہے بولو بھائی انسان ہو چہرے پر نہیں مار سکتے تو مارنے کا حکم ہے چہرے پر نہ مارو. ہڈی نہ ٹوٹ نہیں پائے خون نہ نکلنے پائے لیکن ہمارا جب مانگنے پر آتا تو سب سے پہلے الفاظ کیا بتائے گا تاکہ ہی باندھوں تاکہ ہی تو ہمارا لفظ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپٹر بتایا اور اللہ نے حکم بیان کیا تمہاری بیوی جو تمہاری نا بدمانی کرے اس سارے مرحلے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو اس کو مار سکتے ہو وہ بھی کیسا خون نہ نکلے چہرے پہ نہ مارو ہڈی نہ ٹوٹنے پائے یہ سب شک لگا ہے اس سے بھی ساتھ نہ آئے تو ایک طلاق دینے کا حکم ہے کتنے بولو بھائی ایک طلاق تین طلاق ساتھ میں دینا طلاق کے ویگھاٹ میں کیا ہے طلاق تلاقا وہ کبیلا جنا ہے جس سے پورا ارتھ اللہ کا کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی کانپ جاتا ہے ایک طلاق دینے کا حکم ہے اب سدھرنا ہو تو شوہر کو بھی سدھرنے کا حق مل جائے گا اور عورت کو بھی سدھرنے کا حق مل جائے گا ایک ہے گزرنا پھر بھی اور نامانی تو دوسرے مہینے میں بولو بھائی دوسری طلاق دو مہینے پھر بھی اب بات کریں تو بولو تیسرے مہینے میں تین طلاق دے کر اس کو اور آپ دونوں کیا ہو جاؤ بولو بھائی الگ ہو جاؤ یہ ہے اسلام ہم عورتوں کا مقام تو بہت اسلام نے اونچا کیا ہے ی کون آج کہتے ہیں ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ بھائی عورتوں کو, کو, کو کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں کوئی مرتبہ نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ تاریخ کو اٹھاؤ آپ قرآن کو پڑھو آپ بنا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثے کو پڑھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیمار لی آئی ایک اور بیٹے کو کہا جا محمد رسول اللہ کو بلا کر اللہ اور میں اس کے سامنے جان دیتی ہوں حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں میں اونٹ مارے گئے اور ایک اونٹ کو ادھر بڑھایا گیا اور ایک اونٹ کو ادھر بڑھایا گیا اور جب شرمکا پر بچہ مارا گیا تو حضرت سمیہ کا مسلمانوں بدن تھا لگا آپ نے لگا تو حضرت زید نے فرمایا امی کیا بات ہے بولے یہ میری بدن کی کمزوری ہے میرے ایمان کی کمزوری نہیں ہے میرے ایمان کی کمزوری نہیں ہے یہ میری بدن کی کمزوری ہے اللہ کے نبی تو کہ میرے لیے جوری پھیلا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں اللہ نے سات آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور جنت کا اس کا کر رہی ہے اسلام میں سب سے پہلے قربانی دینے والی کوئی مرد نہیں ہے ایک عورت ہے جو حضرت سنئی رضی اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام اللہ کے نبی آنے سے پہلے زمانے جاہیریت کے اندر عورتوں کو زندہ درد کر دیا جاتا تھا اور آج کیا جاتا ہے وہی معاملہ حمل گرایا جاتا ہے سونا گرافی سے دیکھا جاتا ہے اور سونوگرافی سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی وہ تو پتا چل جاتا ہے بولو بھائی سو سو تک کا پتا نہیں چلتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہاں لڑکی ہوئی تو وہ کہتے کہ بھائی یہ حمل تو گرا دو وہ زندہ گرگور کر دیتے تھے تو ماں کے پیٹ سے اس کو مار کر نکال دو دونوں میں فرق کیا ہوا یہ پیچیدہ مسائل ہے پیچیدہ مسائل آج مصیبتیں کیوں آتی ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوگی اللہ کی نافرمانی ہوگی دیکھو کوئی دودھ کا دلا ہوا نہیں हूं میں بھی پاپی ہوں آپ بھی ہوں मैं میں آپ کے اوپر قلم نہیں اٹھا سکتا اور ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا میں اپنی ذات کو کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ میں بالکل وہ لوگ بھائی معصوم ہوں مجھ سے है غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بندہ بڑا پسندیدہ ہے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے کیا کرے اللہ سے توبہ کر لو جب اللہ بات کے بعد کوئی آدمی پوگا کرتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اللہ بڑا پیار کرتا ہے اس بندے سے اس لیے عزیزوں میرے پیاروں سب سے پہلے آج ہمیں ایک ہونا چاہیے آج, آج ایک ہونا چاہیے, آج آج ایب ہونا چاہیے ایک ہو جائیں گے مسلمان آج کہتے ہیں کہ میں ہوں میں فلاں اللہ سب کا بولو بھائی اللہ ایک ہے سب کا نبی ایک ہے سب کا مذہب ایک ہے سب کا قرآن ایک ہے مرنے کے بعد بھی بولو گھائی قبر میں جانے کے بعد سب کے سوال جواب بھی بولو بھائی مر ابو من دین من یو کم اب کس چیز کی لڑائی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا آج عزیز ہو میرے پیاؤ آج ہم سب کو ایک مل کر رہنا چاہیے آج بڑھ رہی ہے اور ان لوگوں کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو توڑا جائے مسلمانوں کو کاٹا جائے میں کہتا ہوں جتنا کاٹوں گے اللہ کا شکر اتنا ہی بڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے آج مسلمانوں دنیا میں کیسے کیسے گناہ ہوتے آپ کو پتا المانا ذوالفقا صاحب نقشید احمد برکاتون ایک مطلب میں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے بیان کے دوران ایک عجیب مسئلہ بتلا دیا میں حران ہو گیا کہ یہ بات کہاں سے بتائے حضرت نے انہوں نے کہا کہ قیامت سے پہلے پہلے لوگ ایسے ہو جائیں گے جو اپنی بیوی کے ساتھ بنا کریں گے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی حضرت ضلع وکاس آپ نقشی بھی نمبر کاٹون نے فرمایا میں نے یہ بات ایک مرتبہ آباد کی مسلمانوں کھل رہے نزاد نے یہ کہا ہے ہاں دو مہینے پہلے آج میں سوچ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو حل مولانا ظلمکاس اب نکی دامت برخاتو نے کہا جب یہ ان کے استاد کے پاس یہ حدیث پڑ رہے تھے تو انہوں نے قیامت سے پہلے پہلے ایسا وقت آ جائے گا کہ خود کا شہر اپنی ہی کے ساتھ کیا کرے گا بولو بھائی بولو نا بولو زینا کرے گا حل مولانا ظلم وکاس اب نکبی دامد برتا کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ استاد کے ساتھ اشخاب شروع کر دیا سوال جواب شروع کر دیے کہ جب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی بی آپس میں جنا کریں گے بولے ہاں جینا ہوگا قیامت سے پہلے پڑھو لوگ کیسے کہ جب جھگڑا ہوگا میاں بیوی بی کے اندر تو وہ کہے گا مجھے چلی کوئی ضرورت نہیں ہے چل چلی جاتے گھر یہ اشارت کن کنارتنج اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا نہیں یہ تلاق ہو چکی ہے ہم دین میں اپنے بیویوں کے ساتھ کتنے ایسے الفاظ بولتے ہیں کتنے ایسے الفاظ اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں کہ آج ہی میرے پیاروں مجھے اور آپ کو پتا نہیں رہتا ہے کہ میں اسلام سے نکل گیا جب اسلام سے نکلا تو وہ لوگ نکاح سے بھی نکل گیا آج سب سے زیادہ مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں جب جب وہاں تک بولو بھائی نالج نہیں ہوگا وہاں تک ہماری زندگی سدھرنے والی نہیں ہے اس لیے عزیز و میرے پیاروں میں آپ کو بڑا محبت کے ساتھ ایک تغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بڑے ہو گئے تو ایسا حق کہو ہک کو بڑے ہو گئے اب کیسے قرآن کی تفصیل سمجھے قرآن کا ترجمہ سیکھے روزانہ ایک آیا سرے فاتحہ والی ہاں ترجمہ انسان سیکھ لے اس نے بہت سارا قرآن اللہ تعالی اس نے بیان کر دیا پورا قرآن سورہ فاطح نے بیان کیا ہے اور سور فاطح ہاں پوری جسم اللہ الرحمان الحیف نے بیان کی ہے اور پوری جسم اللہ بسم اللہ کے با کے اندر بیان فرمایا اللہ آج سب سے بڑی مصیبت ہم پر یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن اور حریض کا علم نہیں سیکھا اور علم سیکھنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں جھکنا ہو تو جھک جاؤ علم سیکھنے کے لیے پھر اللہ علم ہوگا تو ایسا اٹھائے گا کہ پوری دنیا تمہارے میرے پیار میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا ماحول اور آج کا مسلمانوں اعتبار سے ہمارا ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے قیامت سے پہلے پہلے تمہارا ایمان اتنا بچانا مشکل ہو جائے گا جتنا انگارہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہے حجی صحیح میں ہے حجی صحیح میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مسلمانوں آپ کا انگارہ بولو گئے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہے آپ تو ہمارے گھر کے ہی دشمن بن جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ دشمن بنتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرتا ہے چاہے آدمی کتنا مستقل اور پریزار ہو लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा भी हसद बड़ा हो क्या बड़ा हो बोलो है हसद आज देखो कोई आगे बढ़ रहा है तो बोलो हमसे बर्दाश्त होता है नहीं उसके बाद तोविल थी आज टोविल आगे जो बोलोगा कि वो कैसे देखे किसकी टांग खींची उसने किसका जय काटा पता नहीं क्या क्या उल्पात हमारे मुंह से निकल जाते उसका हसत के बारे खुद को भी पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा आज अच्छे अच्छे लोगों के अंदर حسد کی بیماری بولو بھائی آ گئی اچھے اچھے جن کو ہم بڑے سمجھتے ہیں ان کے دلوں میں بھی کیا گیا بولو بھائی حسد کہ بھئی یہ میرے دادا ہے یہ میرے نانا ہے یہ میری نانی ہے یہ میرے استاد ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے لیکن پک پی پیچھے دیکھے جائے تو یہی ہمارے پیچھے بولو بھائی چھوا لے کے کھڑے ہیں کہ کم موقع ملے اور اس کا بولو کام تمام کر دے آج عزیزوں میرے بے ماحول ایسا ہو چکا ورنہ ہمارے پاس کیا نہیں دیا اللہ نے جو ہمارے باپ دادا کے پاس نہیں تھا اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے لیکن بولو ایک چیز ہر انسان یہ طے کر لے کہ میں کسی کے بارے میں برا نہ سوچوں میں کسی کے بارے میں برا نہ کروں میں کسی کے بارے میں کچھ برا کسی کو نہ ہوتا ہوگا میں میں میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ میں اس کے لیے نفرت کی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ جو عمل ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو دل رہی ہے اس پر جو مصیبتیں ہیں اس پر جو حالات ہیں جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرے گا کسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں اپنے بڑے وصول کی کرسی پر بیٹھ کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں گے ایک دوسرے کے ہم بن جائیں گے ایک دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف کو سمجھو گے ایک دوسرے کی مصیبت اپنی مصیبت کو سمجھو گے اور سب مل کر ایک ساتھ ہوٹل چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا ہمارا کوئی بال بیکار کر سکتی نہیں آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارا اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم آپ سے قرآن بھی ہے اللہ کا شکر ہے آئین ہے دید ہے دنیا ہے سب کچھ ہے مفتی ہے قاری ہے میرا بیٹا مفتی ہے میرا بیٹا قاری ہے میرا بیٹا شیخ الحدیث ہے یاد رکھو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں پیسوں کا تکبر پیسوں کا تکبر اللہ چل رہے تو چلا جاتا ہے شراب کا تکبر ہے نا جب تک شراب پیتا ہے اس وقت تک رہتا ہے تکبر مالدار کا تکبر جب تک مال ہوتا ہے وہاں تک رہتا ہے لیکن جب نیکی کا تکبر یہاں چلتا ہے نا نیکی کا میں کرتا ہوں میں نے کیا ہے میرے پاس علم ہے میں نے لوگوں کو سمجھایا میں نے لوگوں کو قرآن سنایا میں نے یہ کیا میں نے پناہ کیا یہ میں اللہ کو پسند بولو نا بھائی میں اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ میں, بھی, میں نے کیا یہی لے جائے گا جہن چاہے محسر ہو محدس ہو مقدس ہو امام ہو مہذر ہو تاری ہو یا مولوی ہو یا حبد قرآن ہو چاہے زہیل ہو کوئی بھی ہو اس کے اندر حقبے جا آ گیا کیا گیا بولو بھائی حقبے جا میں کچھ کرتا ہوں ارے کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے عزت دینے والا بھی دی اللہ دے عزت کرنے والا بھی اللہ شراب کو پلانے والا بھی اللہ اللہ نے کہا ہے یہ کیا میں کہہ دیا شراب پلانے والا اللہ اللہ کے پاس جیسا مانگو گے ویسا ہی دے گا اللہ اپنے دنوں کے زمان کے مطابق دیتا ہے حالات نہ ہوگے تو حالات دے گا حالات نہ تو حرام کی دو نمبر کی لائن بھی دے گا لیکن دنیا میں مقابلہ نہیں کیا دنیا کے اندر تو دونوں لائن ہیں جینا بھی ہے نکاح بھی ہے شراب بھی ہے شردت بھی, بھی ہے سب کچھ ہے لیکن قیامت کے لیے اس کا فیصلہ ہوگا یہ جمعہ کا دن یا لوگوں تم جمعہ کے دن جن سے مسجد میں آ جایا کرو اور نربر کے قریب میں اور جمعہ تعلیم کیسے جو آدمی پانچ لوگ کی نماز نہ پڑھتا لیکن جمعہ کے بولو بھائی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا غسل نہ کرتا ہو لیکن جمعہ کے دن غسل کرے گا یہ ایک موت کی یاد یادداشت ہے جمعہ کلیم غسل کرنے سے پہلے آپ سوچو آج میں اپنے ہاتھوں سے گسل کر رہا ہوں ایک دن آئے گا میرا اللہ کسی اور کے پاس میرا گسل کروائے گا آج مسجد آزاد ہو رہی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں کل میرا اعلان ہوگا لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا آج میں نئے نئے کپڑے پہن کر مسجد میں جا رہا ہوں ایک وقت آئے گا لوگ کپل پہنا دیں گے مجھے یہ فیصلہ ہوگا آج میں چل کر جمع مسجد کی جمعہ میں پر نماز پڑھنے آیا ہوں ایک وقت آئے گا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر لوگ میری جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے یہ کا کاجیز ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے موت کو یاد دلاتا ہے تو عزیزوں میں دیکھتی اور اللہ نے دنیا میں سب کچھ رکھا ہے گناہ ہو جاتا ہے بندے سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بالکل گناہ سے بولو بھائی کوئی نہیں سب سے گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ سے کیا کرو بولو بھائی اللہ سے معافی مانگو توبہ کر لو اے اللہ میری پچھلی زندگی میں نے تیری بڑی نافرمانی میں نکالی ہے آج میں اپنے دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ میں سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری چلے اللہ فرمائے گا ساتوں آسمانوں پر اللہ کہتا ہے در اس دور یا آئی اے فرشتو فرشٹو دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا میرے کو دیکھنا ہے نا میرے نبی کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا نہ جہنت کو دیکھا نہیں پھر بھی معافی ہے میں نے اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیا قرآن میں تب تھی نمہ کہ یہ آتی کو مری دکھ جناس تو میرے پیاؤ آج سب مل کر ہم کہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب مل کر رہیں گے بولو انشاءاللہ اللہ یہ دنیا کے حالات اچھے رہیں گے اللہ کے نبی پر کم حالات ہے حضرت یوسف کا مسلمانوں میں آپ کو حضرت یوسف علیہ بھی اسلام کو سنا اور اللہ کے نبی کی زندگی ہر مہینے میں آپ کو تھوڑی تھوڑی تھوڑی سناتا رہوں گا جمعہ میں آپ لوگ جلدی سے آنے کی کوشش کرو ہم سور یوسف اور اللہ کے نبی کی زندگی دونوں کو ملتی ملتی ملتی ساتھ میں چلائیں گے کیا حضرت یوسف پر کیا گزری اور میرے آقائے نامدار کا مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جب ایمان کی دعوت چلائی اس وقت میرے نبی پر کیا گزری اور آج ہم پر کیا گزر رہی ہے تین سبجیکٹ کو لے چلوں گا کتنے وہ لوگ ہیں تین مضمون کو ایک تو حضرت یوسف ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ تیسرا دنیا کے حالات اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ تین سبجیکٹ پر ہم ہر مہینے کی دوسری جمعہ کو ہم بات کریں گے ہے نا انشاءاللہ میں بھی آنے کی کوشش کروں گا جتنی پابندی ہو سکے میں آنے کی کوشش کروں گا کہ سفر رہا تو میں معذرت چاہوں گا تو آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جلدی سے آنے کی کوشش کریں جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے آپ جتنا جلدی آ جائیں گے اتنی جلدی باتیں شروع کر دیں گے اور ڈیڑھ بجے کیسے بھی بات چلتی ہوگی ڈیڑھ بجے انشاءاللہ کیا کر دیں گے ہم ختم کر دیں گے تو عزیز و میرے پیارو آج سب دعا کرو کہ انشاءاللہ ہم نے جتنی بھی باتیں کہی ہے اللہ کا ہم سب کو عمل کی توفیق اطا فرمائے ہمارے ملک کے حالات کو اللہ کاما دے اور جو بیمار ان کو شفا اطا فرما یہ ایک اعلان ہے آری بھائی ایم سی والے عارف سی والے کے بیمار ہے نا بیماری اللہ باقی کو پوری طرح شفایا کاملا عادلہ مستملہ نصیب فرمائے بہت سارے ہمارے بھائی لوگ بیمار ہیں بے چارے میں ہیں کن کا بچہ بیمار ہے کسی کی بچی بیمار ہے کسی کی بیوی بیمار ہے کسی کے اما بیمار ہے کسی کے ابا بیمار ہے سب کے نام لینے جائے تو مسلمانوں اثر یہاں ہو جائے سب لوگوں نے کہا ہے اللہ پاک تمام کو شکایت اجلا مست نصیب فرمائے اللہ ہماری روحانی بیماری اللہ پاک روحانی بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے علم شرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے علماء سے محبت عطا فرمائے دعوت کرنے کو اپنا کام سمجھ کر اللہ پاک کرنے والا بنا دے آمین وحمد اللہ رب العالمین اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تین مہینے پہلے آپ کی خدمت میں آیا تھا اور ایک اعلان کیا تھا اس کا اثر اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے ابھی تک اس کا اثر ہے اور ہر مہینے کی دوسری بولتا رہوں گا کون ذہول ہو رہے جس پنکھے کے نیچے بیٹھے اس کا لائٹ بھی یہ تو ہمارا حق ہے نا ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں تو تین پڑے تو چار پہ کرتے چار پہ تو پانچ پہ تو بیوی کا آواز آتا ہو جلدی سے بند کرو دل زیادہ آتا ہے آتا لیکن مسجد میں کوئی گمبارنے والا ہے کوئی آواز دینے والا ہے مطالعہ صاحب کہتے ہیں پنکھوں بند کر لیجیے بات ٹی ودھر کوئی دن کہتے ہیں بولو نہیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اب اللہ کا گھر کی ذمہ داری کس کی ہے بولو اللہ کی ہے لیکن دیا کس کو ہے اللہ نے بولو ہم سب کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے سب کو دیا ہے تو ہم ہر زمانے صرف زیادہ نہیں مانگ رہتے ٹھیک ہے روپے روپئے کی چائے کتنا بولو بھائی دس روپیہ ایک کم از کم دس روپیہ کم از کم کم سے کم دس روپیہ اور زیادہ سے زیادہ لاکھا تھا اس لیے میں حد نہیں بتلاتا ہوں اللہ دس روپے تو ہم ایک مہمان کو بھی چائے پلا دیتے وہ دس روپے اللہ کے گھر میں لرنا گئے زکاس نہیں چلے گا سستا نہیں چلے گا فترا نہیں چلے گا اللہ کے گھر میں کون چلے گا بولو بھائی شام اور ستھرا پیسہ لرنا پیسہ اللہ کے گھر میں ہفتے کے دس دن بولو بھائی دس کوئی مشکل ہے دس روپے کوئی مشکل ہے مہینے کے کتنے بورے پچاس روپے بھی نہیں بوڑھے چالیس روپئے ملنا اور بولو بھائی پچاس سو روپے کا ناشتہ تو ہم ایک ہی دن میں بولو بھائی مسکافا اور چائے کھا جاتے پتا بھی نہیں چلتا ہم لوگوں کو چالیس روپے مہینے کے اندر سے گھر میں زندہ دینے تو آیا ہزاروں کو مجمع اوپر نیچے وہاں روڈ پر سفر لگ جاتی ہے سب ہمارے مسلمیاں ایک نیت کرنا کہ میں دعا کی نماز پڑھنے جاؤں اللہ کے گھر میں دس روپے سے طاقت اللہ جتنی بھی دے دے ہم اللہ کے گھر میں دیں گے تو بولو اللہ کا گھر کسی کا محتاج رہے گا نہیں رہے گا سب نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ اللہ اللہ ہم سب کو دینے کی توفیق فرمائے توقی کا فرمائیں امیر الحمد للہ